اچھا جی میرے عزیز زاریات کرتاف کے ساتھ رہا پہلے حشر و نشر کا بیان تھا اب بطور ترقی جزا و سزا کا بیان ہے کس کا بیان ہے مجازات جس کو کہتے ہیں مجازات جزا و سزا اس صورت کا دعویٰ ان ماتو عدون و دین الصادق و این الدین لوا کے خلاصہ شباہد قیامت حقو مجازاد اس بات دعوی کے لیے دو دلائے لکلیا تقریب دنیاوی کے پانچ نمونے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم یہ جو قسمے ہیں نا چار وزاریات ذرن فل حاملات وکرن فل جاریات یسرن فل امرہ یہ چاروں قسمے جو ہیں نا حضرت شاہ عبد القادر صاحب اور اور الدین ہے وہ تو چاروں قسمیں اس کے متعلق کہتے ہواؤں کے متعلق کہ چاروں قسموں کا تعلق کس سے ہے ہواؤں سے ہے لیکن ہمارے حضرات جو ہیں نا حضرت تھانوی حضرت اسمانی یہ چاروں قسموں کا ہواؤں کے متعلق نہیں کہتے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی سے جو تفسیر منقول ہے نا ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تو پہلے تو میں وہی مانا کروں گا جو شاہ صاحب نے کیا ہے وہ کون ہیں دو شاہ صاحبان شاہ عبد القادر شاہ الدین دونوں شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ ہیں؟ بیٹے ہیں الحمدللہ میں سب کی قبروں کی زیارت کر کے آیا ہوں دلی کے اندر شواہد قیامت لکھ لو بزار یا تزاروانی شواہد قیامت ہیں قیامت کے بارے میں دلائل ہیں یہ قسمیں کسم ان ہاؤں کی جو اڑانے والی ہیں غبار کو اڑانا پھر اٹھانے والی ہیں بادلوں کو اٹھانا بادلوں کا بوجھ ویکر تو کہتے ہیں نا بوجھ کو پھر اٹھانے والی ہیں وہی ہوائیں بادلوں کے بوجھ کو پل جاری آ کے یوسرن پھر جاری ہونے والی ہیں نرمی سے وہی ہوائیں پل مقصمات امرا پس تقسیم کرنے والی ہیں احکام الہی کو وہ کیسے تقسیم کرتی ہیں باز ہوائیں خوشخبری کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا بارش لے جاتی میم برساتی ہیں اور باز ہوائیں کیا ہوتی ہیں کوئی عذاب کی نہیں ہوتی قومی آد پی عذاب کی ہوا یہ تقسیم کرتے ہیں آگاہی رہی ٹھیک ہے جی یہ آ گیا سمن آپ دیکھو ہمارے حضرات کا مانا حضرت خان حضرت عثمانی کا وہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم سے مراد و ہوائیں ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں غبار وغیرہ کو اڑانا زاربن مف مطلق ہے پس قسم ہے ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو تو حاملات ہاں سے مراد کر لیتے ہیں ہمارے حضرات بادل پس قسم ہے ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو پل جاریا پس کسم ہے ان کشتیوں کی جاریات سے مراد کیا ہے کشتیاں قسم ہے ان کشتوں کی جو چلنے والی ہیں نرمی سے فال مقسمات سے پھر قسم ہے فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں آہ الہی وہ یہاں فرشتے آ گئے تو نما لا صادق جواب قسم جواب قسم اور حقوع مجازات جواب قسم اور حقوع مجازات یہ ما موصولہ ہے بے شک وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو سچی ہے اب یہ چار قسمیں جو ہیں نا یہ کس پہ دلالت کر رہی ہیں وقوع مجازات پہ قیامت کے واقع ہونے پہ وہ کیسے جی دلالت کرتی ہیں کہ یہ چار چیزوں کی جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت عظیمہ پہ دلالت کرتی ہیں کس پہ دلالت کرتی ہیں یہ تصرفات باری تالا ہیں یا نہیں یہ تصرفات باری تالا یہ اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت بہت بڑی ہے تو جو اس قادر عظیم کے سامنے پھر قیامت کا لانا پھر مشکل ہے کوئی مشکل نہیں باقی oh, سمجھ اور دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ہوایں خوب چلیں گی پل ہام پھر ہم قبروں سے اٹھیں گے ہر آدمی کے سر پہ بوجھ ہوگا کس کا عملوں کا فل جاریات یوسران نرمی سے چلیں گے دوڑ نہیں سکیں گے پھر وہاں جا کے احکام کی تقسیم ہو جائے گی مقسمات امرہ۔ کسی کے لیے آڈر ہوگا بحث کا کسی کے لیے دو گھر کا وائن ندین الوا کے جس چیز کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے سچی ہے اور بے شک جبا باقی ہے وسم آئے ذاتر حبک قسم آسمان کی جو صاحب ہے راستوں کا یا زینت کا دو معنی حبک کا معنی راستے بھی ہیں اور ہوبوک کا مانا کہے گی زینت بھی ہے دو معنی ہوبوک کا مانا راستے ہوبوک کا مانا زینت اصل ہوبوک کہتے ہیں یہ کپڑا ہے نا کپڑا کپڑا کے اندر جو دھاریاں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہوبوک جیسے یہ رومال رکھا ہوا ہے اس میں دھاریاں ہیں یا نہیں تو یہ راستوں کی طرح ہیں کس طرح ہیں راستوں کی طرح وہ مولوی صاحب کی ٹوپی میں دھاریاں ہیں وہ بھی کس کی طرح ہیں راستوں کی طرح ہیں. تو اصل حبوب کہتے ہیں کبڑے, کپڑے کی بناوٹ میں جو دھاریاں ہوں تو دھاریوں میں دو چیزیں ہیں راستے بھی معلوم ہوتے ہیں زینت بھی تو آسمان میں راستے بھی ہیں فرشتوں کے آنے جانے کے اور آسمان میں زینت ہے نہیں والا کا ذیم دنیا قسم آسمان کی جو صاحب راستوں کا صاحب ہے زینت کا انکم نقم لکی کول مختلف جواب قسم بے شک تم البتہ بیچ بات مختلف کے اندر ہو قیامت کے بارے میں تمہاری باتیں کیا ہیں وہ مختلف ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو جیسے آسمان میں راستے مختلف ہیں تمہاری باتیں بھی کیا مختلف ہیں یا آسمان کی تفصیل اس لیے اٹھائی گئی کہ لوہ محفوظ کہاں ہے وہاں تو لکھا جا چکا ہے یقیناً تو میں اختلاف کرتے ہو جو پکوان ہو پھر آ جاتا ہے اس اتقاد قیامت سے وہ شاک کہ او پیکا مین کل خیر پھر آ گیا کس سے ہر خیر سے پھر آ جاتا ہے اتقاد قیامت سے وہ شاک جو پھر آ گیا ہر خیر سے کوتے لال خراسون یہ بھی شکوا ہے غارت ہوئے بے سنت باتیں کرنے والے خراسون کا من شاہ صاحب کہتے ہیں اٹکل باز جو آدمی بات کرے بغیر سند کے بغیر دلیل کے جو بات کرے نا آدمی ایسے اس کو کیا کہتے ہیں اٹکل بعد غارت ہو گئے خدا کی مار پڑی اٹکل بازوں پہ اللہ اٹکل باز وہ ہیں کہ بیچ جہالت کے بھولنے والے ہیں غمرہ بن جہالت یا سالوں سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا دن کا مزاق سے پوچھتے ہیں جو مہم النگ نار یوفتروں جواب ہا کے مانا سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا دن جزا کا تو جواب ان کا پہلے کیا ہے ہاکمانا یوم محمد جواب ہاکمان ان کو جواب دے دو کہ دن جزا کا اس وقت آئے گا جب تمہاری پٹائی ہوگی کیا ہوگی آ, تمہیں جوتے لگے یہ پٹائی ہوگی وہ ہے دن جزا کا تو یہ جواب ہاکمانا ہے یا نہیں دن جزا کا وہ ہے کہ وہ اوپر آ کے تپائے جائیں گے کوئی پٹائی ہوگی زوکوف اتنا تک ہم یوکال لو مقدر ہے یہاں جکا کہا جائے گا ان کو چکھو تم اپنی سزا یہ وہ سزا ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے ان المتقین فی جنات یہ کیا لکھو گے دار انجام متقین بھی بشارت بھی بے شک پرہیزگار بیج باغوں کے ہوں گے چشموں کے لینے والے ہوں گے خوشی بخوشی لینے والے ہوں گے خوشی بخشی اس ثواب کو کہ اللہ ان کو دے گا ان اسباب اخذ ثواب ثواب کے لینے کے اسباب اسباب اخذ ثواب بے شک وہ تھے پہلے سے دنیا میں نیکو کار موس کے اوپر نمبر ایک لکھو دنیا میں وہ نیک مال کرتے تھے کان کلیلا نمبر کتنی جی دو یہ اسباب ہیں نی سباب لینے کے تھے, تھے تھوڑا حصہ رات کا نیند کرتے یہ جاؤن کا منہ نیند کرتے یہ ماں کا لفظ زید ہے بھائی اس کے نیچے زیدہ لکھ لو تھے تھوڑا حصہ رات سے نیند کرتے اللہ اللہ کرتے بب الاسار نمبر کتنی جی اور شہری کے وقت میں استفار کرتے تھے بفی اموال نمبر کدنی جی اور ان کے مالوں میں حق تھا سوال کرنے والا کا بھی اور محروم کا منع غیر شاعر جو سوال نہیں کرتا تھا اس کے لیے بھی حق تھا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے یہ کتنی آگ جی چار اسباب ہیں افزواب کے پھر وہی بات ہے جی وہ فل عرض آیا دلیل اقلی برائے امکان قیامت اور زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے کہ زمین مردہ ہوتی ہے پانی ڈالتے ہیں تو زمین میں کیا جاتی ہے زندگی نباتات اگتے ہیں نا تو دیکھو پہلے نبات آدمی تھے اب اگ رہے ہیں تم بھی اگو گے زمین سے باہر نکلو گے وفی ان کو سے قوم تو خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانی ہیں کیا پاس نہیں سمجھتے تم بھائی نفسوں میں کیسے نشانیاں ہیں ہم قدیم سے آئے یا پہلے معدوم تھے ہم بادوم سے آپ وجود میں آئے <laughs> تم بہادوم سے اللہ نے وجود میں لایا پھر معدوم سے بھی وجود میں لیں گے خود تمہارے نفسوں میں علامات پائی جاتی ہیں قیمت کی عوام تج بف اس سما رسک ماتوا دون یہ اضالہ شبھ ہے شبھ ہوتا تھا کہ تم کہتے ہو جی قیامت قیامت کب آئے گی قیامت وقت بتاؤ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ہمارے لیے رزق متعین ہے یا نہیں اللہ نے لوہ محفوظ میں ہمارا رزق لکھ دیا ہے کہ اتنا رزق دنیا میں کھائیں گے پھر مر جائیں گے یہ تو یقین ہے نا لوہے محفوظ میں ہمارا رزق لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہمیں پتا ہے کل کو کیا رسک ملے گا پرسوں کیا ملے گا ترسوں کیا ملے گا پتا ہے تو جس طرح تمہارا رزق لکھا ہوا ہے لیکن اس کی تقسیم کا تمہیں پتہ نہیں ہے اسی طرح قیامت بھی کا لکھی ہوئی ہے تو وقت میں آئے گی یہ اظہار چوبو ہے اور بیچ لوہ محفول کے سما کا من کیا لکھنا ہے اور لوہ محفوظ میں رزق ہے تمہارا اور وہ قیامت بھی جس کا وعدہ دیے جائے وہاں لکھی ہوئی ہے فاو رب الما اس قسم ہے رب آسمانوں کی زمین کی ان نہ قل بے شک یہ قیامت البتا حق ہے ایسی حق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو مثلا اللہ تم تنتے ہو ہوئے میں جو بول رہا ہوں تو میرے بولنے کے اندر مجھے شک ہے کہ میں بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہر آج میں بولتا ہے تو جس طرح تمہیں بولنے میں شک نہیں کیا مجھ میں بھی شک نہ کرو نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ بولنا جو ہے نا یہ دلیل ہے موت تو حیات کی جیسے بولنے کے اندر لفظ مر بھی رہے زندہ بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے زندہ بھی ہو رہے ہیں تم بھی مرو گے زندہ بھی ہو گے بھائی جس لفظ کو میں نے بولا وہ زندہ تھا یا نہیں جب ختم ہو گیا کیا مر گیا پھر بولا زندہ ہو گیا پھر مر گیا یہ لفظ جو ہاں یہ زندہ بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہو سمجھ رہے ہو یا نہیں تو تمہارا بولنا جو ہے نا باغ کا یہ بھی دلالت کر رہا ہے دیکھو جی ہل اتا کا حدیث ویف ابراہیم تخویف اخروی کا نمونہ نمبر نمونہ تخویف اخروی نمبر اس کا ماکبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے دو قسم کے لوگوں کے انجام بیان ہو رہے تھے محسنین کے اور مقذبین کے آ رہے ہیں نہیں محسنین کے انجام ایک کانوں قبل زال تھا محسنین اس سے پہلے مقذبین کا انجام تھا تو جیسے پہلے محسنین مقذبین کے انجام تھے اب نمونے بیان ہو رہے ہیں ان کے کیا بیان ہو رہے ہیں ہاں محسنین کے نمونے دیکھو حضرت کہ نمونہ تخوی دن نمبر ایک کیا آئی ہے تیرے پاس بات ابراہیم کے مہمانوں کی بابا یہ ضائف کا ہے نا زائف یہ مسر ہے ایک مہمان کو بھی ضائف کہہ سکتے ہو بہت کو بھی کہہ سکتے ہو زیو بھی کہہ سکتے ہو زائب بھی, بھی کہہ سکتے ہیں کیا آئی تیرے پاس بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو کہ معزز تھے وہ کون تھے جی فرشتے جب داخل ہوئے اس کے اوپر کہیں آپ نے فرمایا سلام علیکم تو دیکھا فرمانے لگے قوم من یار یہ قوم اجنبی معلوم ہوتے ہیں خیر جو کچھ ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے جی وہ سخی جب تک کوئی مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے خود ہی نہیں کھاتے تھے پر پچلے پر چلے طرف آلفنے کے پسلے آئے بچھڑا تلا ہوا قریب کیا اور بچھڑے کون کی طرف جی چپ بس کہنے لگے کہ کیا نہیں کھاتے تم جب نہ کھایا تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوا کہ کہیں میرے کاتل نہ ہوں کیونکہ اس زمانے میں جو کھانا کسی کا نہیں کھاتا تھا کیا ہوتا تھا پر چھپایا ان سے خوف کو کہنے لگے نہ ڈر اور خوشخبری دے دی جی ان کو غلام علیم کی غلام علیم کون ہے جی اصا اور ان سے پہلے جو پیدا ہوئے تھے وہ غلام علیم تھے یہ حلیم وہ کیا؟ یہ علیم وہ کیا وہ حلیم کون تھے اس میں اچھا جی جب خوشخبری دی نا غلام علیم کی تو بی, بی سارا ذرا دور کھڑی ہوئی تھی کیا بی, بی سارا دور کھڑی ہوئی تھی وہ چلتی آئی کہ بیٹے کی خوشخبری جو مل رہی ہے تو آخر بیٹا تو میں جنگی ابھی اور جنے گی میں تو بوڑھی ہو گئی تھی بہت اسی نبے سال کی بوڑھی ہو گئی تھی تو سے کہنے لگی میری طرف دیکھو ایسے عورتیں کہتی ہیں نا اے میں مروں ایسے عورتیں کہتے ہیں نا اے میں مروں بڑھا پے ہوئے میں بیٹا جنوں گی فاق والا تم راہ ہو بس متوجہ ہوئی اس کی سارا بیچ ہے رکھ کے بس سکوجہ پس مارا ہاتھ اپنے مات پہ وج سمراج ماتھا ہے وہ کالت کہنے لگی عجوز و نکیم آنا مقدر ہے میں تو بڑھیا ہوں بانج تو کیسے بیٹا ہوگا میرا کالت جواب ہے ملائکہ نے کہا اسی طرح فرمایا تیرے رب نے تاجم نہ کر بے شک وہ حکیم ہے اپنے فیل میں جاننے والے ہیں شاید سنتوں کو بات سمجھ قانون ہے الغری کو یت سب کل حشی. دو باہر تین کے کا سہارا لیتا ہے تو شیعہ صاحبان نے ادھر سہارا لے لیا وہ کہنے لگے ہم جو ماتم کرتے ہیں نا اس لیے کرتے ہیں کہ بی بی صاحبہ نے بھی ماتم کیا تھا بیسکا تھوڑا جہاں اپنی ماتوں کو پیٹا تھا کہ بی بی صاحبہ نے ماتم کیا یا خوشی سے کہا تھا عجیب تماشا ہے ارے میاں بی بی صاحبہ کو کیا بیٹے کی خوشخبری دی گئی اس لیے خوشی سے نے تاج جو سے یہ کیا تھا تم نے بھی ماتم کرنا ہے تو جب تمہارا بیٹا پیدا ہو یا کوئی خوش خوشخبری دے بیٹے کی اس وقت ماتم کیا کرو ہاں ٹھیک ہے نا دلیل تو تب ہوگی تم ماتم کرتے ہو مرتے وقت حالانکہ یہ ماتم ہو رہا ہے کس بار